ارشاد نور بارتی علیہ فن سم علیہ نور یوم یام تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا قیامت کے روز چاند اور سورج بے نور ہو جائے گا تارے جھڑ جائیں گے کوئی لائٹ سسٹم کو الیکٹرک کا نظام تھوڑی ہوگا ایمان کی روشنی ہوگی اور درود و سلام کی روشنی ہوگی سبحان اللہ تو جب ہم بیٹھیں تو آقا پر درود پڑے بغیر اٹھ جائیں تو ذہن نصیب ہم جب بیٹھیں چاہے کاروبار کے لیے بیٹھیں دنیا بھی مجلس ہے تو ہم الحمدللہ رب العالمین العلم والسلام علی سید سعید یوں کہ لیں تو حمد بھی ہو گئی اور شریف بھی ہو گیا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ولی و وبارک وسلم یہ درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کو جس رسالے سے پیش کی اس کا نام ہے بد شگنی ماہ سفر جو ہے یہ ہے کامیابی کا مہینہ مگر بعض وہ جہالت کی وجہ سے استقفی اللہ اس مہینے کو منوس جانتے ہیں اور بھی بہت سارے وہم ہوتے ہیں فلا منہوس ہے فلا منہوس ہے یوں ہو جائے تو یوں نہیں ہوتا وہ اس میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی اور اس کا شری حکم بھی لکھا ہوا ہے اور ماشاء اللہ امیر علیہ سنت نے اس رسالے کو جو پڑھے اسے دعاؤں سے بھی نوازا ہے اللہ کرے ہم بھی امیر علیہ سنت کی دعا لینے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا وس وبارک وسلم جنت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے ساتویں زمین سے نیچے ہے جہنم اور ساتویں آسمان سے اوپر ہے جنت رسالہ جو پڑھنے کی فضیلت کچھ میں نے عرض کی رسالہ پڑھنے والوں کے لیے امیر علیہ کی دعائیں جو انشاءاللہ یہ پڑے گا اس خوب وہ دعاؤں سے مالامال ہو جائے گا وہ لوگ جو جنت سے محروم رہیں گے وہ کون ہیں کفار مشرق اور بعض مسلمان جو گناوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے صاف کرنے کے لیے جہنم میں جھونکا جائے گا کیونکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے تو جنت میں مشرق نہیں جائیں گے کفار نہیں جائیں گے پارا چھ سور معا نمبر بہتر میں ارشاد ہوتا ہے لقد کثر اللہ کالوسی مریخ بنی اس رو ہر ولی ہل جنت ہر و مو ہل جنت و مؤ ہوں سو بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دو ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تو جنت حرام مشرکوں پر کافروں پر حرام اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب جہنم کی طرف لے جانے والے اِنَّ دین ان دین عند اللہ اسلام دین تو اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں جو قبول کیا جائے گا کوئی ساری زندگی اسلام کو چھوڑ کر عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے تو جہنم میں جائے گا جنت کا حقدار نہیں اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا تو مشرقین جنت میں نہیں جائیں گے اسی طرح وہ نادان جو اپنا خاندان کچھ اور بتاتے ہیں ذرا ٹور بنتے ہیں نا معاشرے کے اندر کہ ہم تو سید صاحب ہیں ہم تو خان صاحب ہیں ہم تو فلاں صاحب ہیں حالانکہ نہیں ہیں بخاری شریف کے حدیث پاک میں حدیث نمبر چھ ہزار سات میرے آکا علی اسلام نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جس نے حالت اسلام میں ایسے شخص کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں اس پر جنت حرام ہے اب جنت حرام اس کا کیا مطلب ہے اگر وہ شخص اس بات کو حلال جانتا ہے جائز جانتا ہے حالانکہ یہ حرام ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بتاتا ہے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہے اور اگر حرام تو جانتا ہے مگر پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے کہ اپنے خاندان کو کچھ اور بتاتا ہے حالانکہ خاندان کچھ اور ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ بناتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ ابتدان جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں جائے گا جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا مگر گناوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا وہ نادان جو شرابیں پیتے مستفر اللہ مالے حرام کھاتے ہیں سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں چوریاں ڈکیتیاں کرتے جھوٹ بول کر مال کماتے ہیں ناجائز انداز سے ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں اور بڑے ویل سیٹل ہیں بڑے لگزریز میں ہیں بڑی موج کر رہے ہیں کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام یا شراب سے نوشو نما پانے والا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی یہ جنت میں نہیں جائے گا مجموعہ الزوائد میں میرے اکال ہی سلاط اسلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلا بڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے اور ٹیکس وصول کرنا حرام کمائی کا بدترین ذریعہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے سستی غفلت موبائل نیٹ سوشل میڈیا دوستیاں نیند اوارا گردی سیر سپاٹے سب کے لئے ٹائم ہے نماز کے لئے ٹائم نہیں سنیں آسو کا دریا مکتبت المدینہ کی ہے اس میں لکھا ہے جہنم بے نمازی سے کہتا ہے تو میرا دشمن ہے کاش اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے جلدی ملا دے اور میں تجھ سے نماز کا انتقام لوں تو نماز کا دشمن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تجھ پر غضب نہ ہے جنت بے نمازی سے کہتی ہے اے خدا کے دشمن تو نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ضائع کیا اس کے فرض کی ادائیگی میں سستی کی میں تجھ پر حرام ہوں بے نمازی پر جنت حرام اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں گے یہ جنت کہہ رہی ہے اللہ کی بندگی کرنے والے ایمان والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے نماز ادا کرنے والے روزے رکھنے والے زکات دینے والے ماں باپ کا دب و احترام کرنے والے حج کرنے والے نیک اعمال بجا لانے والے جنت کہتی مجھ میں جہاں چاہیں کیا ہم کریں گے جہاں چاہیں گے ٹھہریں گے میری نہریں جاری ہیں میرے پرندے چہچہا رہے ہیں میرا نور چار سو پھیل چکا میری حوریں آراستہ ہو چکی تو بے نمازی پر بھی جنت حرام جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرے راضی تو اللہ کو کرنا تھا مگر اس نیک عمل کے عوض یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو میری نیکی کا چرچا ہو میری عزت میں اضافہ ہو یا مجھے مال مل جائے یہ ریاکار ہے اور جہنم کے اندر سب سے پہلے تین لوگوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اس میں ریاکار کار سخی ریاکار کار شہید ریاکار کار عالم اللہ کی پناہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے جو اللہ کے لیے انہوں نے جان قربان نہیں کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھا سکھایا نہیں بلکہ کوئی اور نیت تھی اخلاص نہیں تھا انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہجل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ کی پنا یعنی ریاکار پہلے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کی پناہ کیونکہ وہ ریاکاری کی لت پت کی گندگی میں لت پت ہے لتھڑا ہوا ہے تو اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈالا جائے گا اس کو صاف کرنے کے لیے گندگیاں ناپاکیاں اس کی مٹانے کے لیے اور پھر اس کو داخل جنت کیا جائے گا اور ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے بزرگ تھے اولیاء صحابہ تابعین تبا تابعین یہ نیک عمل کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے اور اپنی نیتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے کاش ہمارا بھی ہر عمل رب تبارک و وطلا کی رضا کے لیے ہو آئیے دعا کرتے ہیں میرا برے بس بس بس ہو مجھے مسجد بنانی ہے بن خیرات کرنا ہے مدرسے میں کچھ مدد کرنی ہے بہن کی خدمت کرنی ہے بھائی کی خدمت کرنی ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے کسی کو کپڑا دینا ہے کسی کو کھانا دینا ہے کسی کو مال دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے میرا ہر عمل بس تیرے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے تو ریاکار کار پر جنت حرام جو جنت سے محروم کیے جائیں گے اس میں ریاکار کار بھی داخل ہے اب بعض لوگ تو خالص دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں سنانے کے لیے عمل کرتے ہیں بس اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں تو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ تو مخلص ہے جنت ہے اللہ اور جو محض دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اس جہنم میں جنت حرام ہے اس کے لیے اور جن کا معاملہ مکس ہے وہ چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے مخلوق بھی راضی ہو جائے تو عمل میں جس قدر اخلاص ہے اس کا ثواب ملے گا جس قدر ریا ہے اس کا سزا ملے گی اسی قدر ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی کمی ہو جائے گی وہ بدنصیب جو پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں گانے چلا کر خوب تیز آواز کر کے یا اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں وہ ڈریں بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا قریبی پڑوس ہے میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے صدیق عمر اور مولا مشکل کشار رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھیجا وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے اعلان کرنے لگے بے شک چالیس گھر پڑوس میں داخل ہیں اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہ جنت سے محروم لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں المورجم القبیر حدیث نمبر 143 تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں لہتے, رہتے ہوئے انڈرسٹ ہمیں کرنا چاہیے تعلقات ان سے اچھے بنانے چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا مذاق اڑانے والے کسی کو بڑھا مل جاتا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہیں غریبوں پر مذاق بناتے ہیں ملازموں کا بڑا مذاق بناتے ہیں غریب لوگ جو ہوتے ہیں ریڑھیوں والے چھابے لگاتے ہیں ٹھیے لگاتے ہیں ان کو حقیر جانتے ہوئے مذاق کرتے ہیں بعض اور بھی وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں لوگوں کا او خوب کہہ کے لگاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اللہ ناراض ہو گیا تو یہ اللہ کا بندہ نہیں غریب تو کیا ہو گیا ملازمے تو کیا ہو گیا اس میں کوئی عیب ہے وہ کانا ہے اندھا ہے لنگڑا ہے لولا ہے موٹا ہے پتلا ہے جیسا بھی اللہ کا بندہ ہے اس کا مذاق اڑائیں تو اللہ سے ڈریں <سلام> <سلام> سید المبلغین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا کہا جائے گا آؤ آؤ اب یہ جو لوگوں کا مزاق اڑانے والا ہے غمزدہ حال میں تکلیف کی حالت میں آئے گا جنت کے دروازے کی طرف جیسی دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ وہ غمگین اس دروازے پر آئے گا تو جنت کا وہ دروازہ بھی اس پر بند کر دیا جائے گا مسلسل یہ ہوتا رہے گا مختلف دروازوں سے پکار پڑتی رہے گی جب یہ جائے گا قریب تو دروازہ بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھول کر اس کو صدا لگائی جائے گی آؤ تو وہ نہیں آئے گا تو لوگوں کا مذاق اڑانے والا داخل جنت نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما ماہر رضا چل رہا ہے تو جنت میں جانے لے والے بہت سے احمد ہیں ان میں ایک عشق مصطفی بھی ہے اور اعلی حضرت تو عاشقوں کے امام ہیں جو اپنے آپ کو یہاں دنیا میں عشق رسول کی آگ میں جلائے گا انشاءاللہ وہ جلنے سے بچ جائے گا جی ہاں اعلی حضرت حدا کی بخشی شریف ماشاءاللہ آپ کا یہ کلام جو پڑھے سمجھے عاشق رسول بن جائے ایسا پیارا کلام ہے حضرت کا کیا بات ہے اللہ حضرت کی سبحان اللہ الا حضرت فرماتے ہیں اے اللہ کا عشق ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کروائے گا ان کے رب کے فرامین پر عمل کروائے گا ہم رب کی رحمت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے شفاعت سے جہنم سے بچ کر انشاءاللہ اللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل اللہ من اسلجنت الفرد حساب حصاب عامن بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم